اذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علیٰ کتاب ولم یجاد له أعجزا سورت القاف سورت ترتیب کی اطفاسم اوذو من سورت یومکم او یائم سورت غاشیہ پس دا سورت نازل ہے جو سورت مقصد یہ سورت کے اللہ علم اللہ نہ مستقین کے اللہ سلو واقعہ آج مرشید الحمد دا دل دے اللہ اللہ <تصفيق> بند باندی کتاب الحمد للہ دل کتاب لائق اللہ بندان کتابی امن مکل گل بندت کتاب مضبولہ نہ نہیں دیکھ کر دورے لہو میرا جن کبری قرآن کے سو کبرے سے دبھا مجھے میشتے اب قرآن راؤنگ رہی ڈا بندہ يويري تابند خلق <تصفيق> لها بحثاً شديدا دعذاب دخل اداري كانت ربه من لدنود تربضا الله ويبشر الزير والك دغبند دغابت المؤمنين اغا خلق لها كمن لدي القرآن الذين مؤمنين اغا دي عملون سوارحا شعامل قيبت غيري بغنبر مطول الزيري انلاهم انلاهم ضد بار اجران اسنا أجر اجزس ها <تصفح> بنذ ينذر بنذ ذي وي راجي ويري ذا بنطا فالقول رب سان شديدا ملتهم ويبشر المؤمنين اذا بنذ ذي و المؤمنان متا ما في وَأَخْبِرْ رَيْدًا مُؤْمِنًا جِيهَ بِلِأَجْرِهِ أَبَادَامِشَا أَوْ يُنذِرَ الَّذِينَ أَوْ يُرِيدَ غَضَبًا لِذَا بَنَاءَ الَّذِينَ أَغْفَلَ خَالًا وَأَوْ يُذِقَ اللَّهُ وَلَدًا يُولِي اللَّهَانَ دَارَ نَائِكْ مَا لَهُ مِنْ يَذْكُرُ رَبِّهِ بَلِ الْخَبَرُ وَاللَّهَانَ نَائِكْ يُولِي وَلَا لِآبَعِهِمْ ذَنُوْنَ دَذُوْقْ لَوْلَرَا نَتُوسَقَ تَجِلْشِيَنَ دَذُوْقْ لَوْلُوْسَقَ كَبُرَتْ دِيرِ الْوِيَ دي دَا كَرِيمَةً وَيْنَا تَقْرُدُوْتُ وَقَدُوْمِنَا فَائِ مُقْرُونَا دَا دِيرَ دي الْوِيَ سریف نمبر تو گئی اللہ اللہ کا شاید سب یہ نمبر کے الا ان کے نبز کا بلدان اعلی آساری الاساری ابھی بڑی کتاب اسفا فلا اللہ کا سکھا اسفا علاقہ از فلزاق الزفا علاقور فریق صدور فریق حبر اللہ سلی اللہ من امینو بی حاضر حدیث تدورہ قرآن دان وردی پیغمبرہ لان دو مقفہ قید من الدنيا انا جعلنا ما لالعود زیناتا گردولی جی منگا ما آغشے علالعود چی پزمکرے زیناتا نمائش خواہیت لہا بزمکلران آو پر احسن عمل امتحان ملا دیر عمل کا تر گیڑ بری وَإنَّا اللَّهُ تاجر دا اللہ یور دا بن گور بخت او دا قاری موذری لا بچی چھے نے یوعرزا روانہ ہوا و اننا لجاینون ما علیھا ثریتن جرزا اگر وہ منگا کی بمقصد وتی تویدن اجبوجے نے خالی لازمہ کا باقی ذو زانہ ترقی جون کی بے خیر وہ واقعہ مطلب دے از خاب کابو چیل رکھتے ہیں و دیل واقعہ دے از خاب کابو ورائق فراندر خابتے گرامت قدر عالم رجیب نہیں اور دفتے از خواد از خوادر دو, دو متطریقی دو مالکان دے نبی دنسان دی دو مختاری کلی نہ ہوئے اب کا واحدان جاؤ اتنی ہم حاصل گمان کا بھی انا سابل کا نو جی آیا جنا زماز ناشنا ہم حاصب کا گمان کئی ان <سؤال> <حسن> ساغل کا بھی چو انا سواغل کا جو غار والا ورا کانو مین آیا دینا زمن دو قدرت مین آیا دینا زمندر سننا حج بن دائیو ناشنا واقعیادا راکیم آگا تفتوت ہوئی کیا تو نمونہ لگے شیو آگا دارا غار خلی کی زندر کریوار یا راکیم آگا کندی من دے مختلف خبری کئی کانو من آیاتنا عجبا اللہو زماد قدرت نخی عجیبا نخیلی باشی اس کے ساتھ کہی از آوال جتیتو از آوال كراغل الزوانان إذ آول جديده يأتكى كراغل الزوانان إلى الكافي دقاغاتا نفقال ويوي ربنا إذ من ربا آتنا راكي منتا من لدونتا من دقل دربنا من رباني تساقط وديكاني وهيئ لنا جوري زمن دفارا من حمرنا ذكر زمننا رشدا إصلاح كامياتي اللہ کو حجاب و قصدر پار لوگونا ہم نے کونے دول مجھے کال عداد وزیران از دار من دی صدران از دار من دی لما دار و خلق ہو اللہ از رکی را قبی نو دو سوال کئی دو خلاینا جالا مولا تثبوت راکی نو قدائی ہوئی اوہ اللہ منگا فضربنا فضربنا معنی مذکر منگا پوکڑ منگا کے بچے کی موبائل یہاں جرا جی روئی ہوئی ہوئی جا ہوئی بزر ربنا تا پهولوک رومم الا اذاني ووغن دغو فدلقار کی دینا ادا تا دال نجمارندا اخوادیکاو او هجرت یوکو یو یو راتو کینا سکینا یو ویتو و سودرا بی سودرا بی دیال دیارن اخیر یوبل کومرا کوو دکوین سوارنه جولو غ روان تو اغا اللہ کا کوئی نہ ہوا پور منگل یہ نالاما جزا کو فل فٹا گمی ڈرا تم کی دا لما را, را یہ مدن بیما جا اسمرکی راوت چار ڈومرجی اچھا سبسنا راڈا لابنی جدا غاو سوابکا باری وی جدوما یورو یورو یورو یورو یورو یورو یورو او سو کوئی دا جخل کو سلا جدا تو کوئی دا غاو سوابکا بروتانو نسو کوئی دومرو ازو کوئی دومرو آوی لآئیو لشزبین نمرا دا آسوا تا تندونگیری لیما آغا شیدارا نہ ہوں نہ بہ اللہ ایمان راوڑ اللہ بادشاہ براہ کے ما کرو روکم کروڑ بدنام محکم کر ملا کروا مر ج بادشاہ رب سماؤ سُن کے لڑا شتتا باکل اللہ نل چادن بدھی در آئے دا کو باندھی دا پر زمان قوم جے اتخذو دونی ولی دی ایتونی بھید برائے حالی آتنا المددگاران زان لئی نورم آبودان کی افتوری دی لولا یا اکونا ولنراولی علیہن بدو بسلطان بیو دل دریل جراولی جادو کی دیوتو نے پہلے جاہوں کو نمور کو خبروں تھا رس گئی رس گئی دلائی يأخذت يوم الثوية وإذن تذلتموهم فما يعبدون يأخذ كبيرتشون تاثلوا لدون عرفو موخو دي خوم نجيرتشون عددون معبودان يأخذ كبيرتشون تاثلوا لدون عضا غشانا جدوه عبادتين إلا الله وإذا تزلتموهن قرى صفيت تاسو تذيه قومنا وما يعبدون آغا جذو عبادت كي إلا الله غير الله وإذا تزلتموهن وما يعبدون إلا الله يا ما یا, یا دریو کوم مایا بھون سان کرے باؤ باؤ جل کا دل کا یا بتا دب رحمتی میرا بتا دو رب میں رحمتی اللہ رحمتی او تیار بکی لکوم تاثل من امر کو کار دادو کی میر بکان کے خیر واچی اللہ ویزو ور ہے جنور برا خود نوچے تب احنار پرے تو علائی نساپ خی طرح پر مرد لے اور اوچے کلا پریوزی نساپ خیل طرح پرد کی نگار مقلد کی بیت ملاو طرف کا مثلا دعور جیدی وال کے خواب دیت تو اوچے گا جنور برا دیتی طرف لے اچی پریوزی نساپ خیل طرف لے نگار طرف کو خلد اور لڑ بہت موارے دلہ کی بلنتوں دل دل میں یعنی لاکھو گمراہ گمراہ کیا سویکار کی ویت ہے کتابوں کا قرآن ہوئی وَتَعْتَمُهُمْ أَخِيَابَ وَكَوْتَابَ وَأَصْحَبِكَابَ وَإِقَازَنْدِوِيكَ أَوَهُمْ رُخُوضٌ دُودُو وَنُقَلِّبُهُمْ أَلَّاوِ أَعْضَاهُمُ ذات اليمين وذات الشمال واسد فريس دوتراء لكثير نواء كالاء نالا فاضاء شئو جرد فروج و جرد خاكی بات نفريش دیده آغير آغير آغير ذات خانشی يعني وہاں کی تراغ اللہ علیہ وسلم کی اتخاب کرو توزو پڑا ذات الیمین و ذات دشماد و قلبوں دادو سپیر دو چکرہ اسرہ تو کونہ حقاظتی سپیر آوان شا دو آغازتی سکرٹو ترہیشنو کونہ حقاظتی سپیر آوان شا آوری کن ناغلہ و حقاظتی سپیر آوان شا آوری دلوت علیہ السلام دنو علیہ السلام سے آغازتی سپیر آوان شا آوری کلی محبت جید محبت بدھی ہوا برا جاؤ مرائی حافظ اویب خدا نا خدائی کی خدائی اویران لوگ ہاں گوبر نہیں ہوتے دان کو عویاء عویاء امید؟ و او پاک <تصفق> <تصفق> کی تو آئی کا گھر آرام کرتی تھی لو لی من میں گھر آرام جا دی پتہ سوال کرو نا سنگ چمن کا دستکاری باس نام راوی منگو یتو کی جارکا اکھل یو بلن تبوسید نراوی اکھوشید نقال قائلون اوی یو ویون کی منون دا صحابی کابو کم لکستن سمرو مرکتاو دیزے کی یو صحابی کابو تنیا کذنم سمرو مرکتی جوزید جیمان راکری جیت سوک راکری و سوکتی آوی نقال قائلون منو کم لکستن نقالو باغوی لکستن یو من ارکا زمین یو روز اسو او او نجیدی باز دا کاف اللہ جا کر متو گوزت یو من اوباد نیبر جو و و رب خبر دا، ہلا خبر میں ہلا رہا خارنا خوبوں آلم <سؤال> بیمالا بیستوں رب ساتھ روح بولے بیمالا بیستوں ہلکو اوکی ہوئے اوکی ہوئے دا سر واقعی لاشے فباتو ویلہ احل سومیہ ودتا سو یوارا دے کم پیسو دا دو آجی جدا دی الان مدینہ تھی دے خاتا وفلیتو سوچو کی آئیو آکو یو آزکا پاس اقواما اگر جنہ مشرک نسی خیرانی ہوئی مونگرز کنز کو بازار کی جا سیدیو ریسیب تی آغانا سامانا کا مواحد تی آغانا نا آوری اپا تیبی نجی دے دے گراند آغا جو خدای دکان مولا دکاندار دے دلاج آغا سامان جنگا دے بلد خوادی یو بیونت کیا در اگر جو دائی آوری ظالمان پر ظلم کائی آوری کائی ظلم پر انسان ندی شہر کیا ہوا مو سماج مجھے روپئے خبر دار روپئے پائی آئی ہریاں خبرے کو بتا <سؤال> دو یا نا بدا گدا کون سر ہمارے <سؤال> خبر سویا <سؤال> بتاؤ می کا رکی بٹو کی حیا وقت کی سبیا واپس آ رہی اللہ سے <سؤال> خبر سوائے ہوئی وہ دکھتانی آسان نہ آنے ما خبر کا وقالو وکذالک اوزنا علی یعلمون ان والله حقن الخبر شری دنیا یہ کائدو تو نے جی ہے ہوری نی کا چاندیہ پلانیہ پلان کیا تو کنتی تو رنا رکا تو تی کیا کو فلا منیا سلیا چمون قوم یہ قالن لوکمت مر ہاتے جن ہات دے لا <Tab>, منایا <tip> برو میاں بادی مین کی جملہ رب عالم بھی قال جی درگاہ یہ جسی معافی ہے اگر آپ کو دکھوکا دکھوکا دان نسرانیات دان نسرانیت خوم اگر وہ کو مطبع جاؤ خبر مری اگر یہ شئی یہ نمبری اسلام علی اللہ الیہود والنسوارا اتخذ قبور انجیاء وشالحین مساجدات خبر مانی ریم چی خبر ذلذلك الجماعات کا حق <تصفيق> پر تک پہنچنے کی وجہ ہے اور کہ نا یہ منن کی لے تباہی جمعوں نہیں ہے اد کا وہ مفہومی ہے کہ قلنا معنادر جان قبول ہے یارب پاک سے يقولون ان قل تراو و قلب هو الرسول خلق يقولون خلق تراو و قلب هو روض سبے و مانوی گی ڈا جگ آج ہے بھارت نہ سب آپ کل گرتے منگ نہیں شکے دیا تھا ما انے کام نیتی پشمان دیکھو منگ لو شیوشم جگڑی کا اللہ <تصالح> ہرگے اللہ رحمان جی ہار مرغے دپوستے گمراہو مت سر کردے قال لبسنا يوما او بعد يوم اطفالکہ رہتے بھی تو پی اللہ یہ رسول اللہ علیہ السلام جو. جو سالو. نبی علیہ السلام کو صحیح ثواب دے جواب را کو انشاء اللہ نبی ولا نضلنا ونوي بشی یوم شتا نہیں پائے لو رکھش وق بانسیدہ کرد کا رب بک رب بل رب ان شاء اللہ ذرا اردا نزیدہ کر جا ان شاندار ایر کر کے عبداللہ ان نباز ہوئی سنندی کرا ان شاندار ہوا وقت کر رہا ان شاء اللہ ذرا اردا نزیدہ کر جی تھی یا ان شانداہ ایر تھی درا یا جہاد کرا رکھا ابرویا اصاد دے ایادی عنی جھو کئی ماتا رتی زمارا اخربا دنیا اکرو امیدی عنی جھوخ مادا رتی زمارا لا جیات نیزی و منجیک یا رکھا بھیک کرونا اوسدار برابر سی نو قمری ساتھ کے تین طریقے طریقے کاروں پر دیاجیے سلوک کرو قمری ساتھ کے کی شنتی ہے نو دا کی لکھی کو نہ ہتا اور جا جا نہاکیارکے آتی نہ دریس ہوا صالح قدی خاندی در خوادی کو خوب دیتی شیر خوب اس آخر کی خبر کیوئی ایک سوار کام کام سوار وقت سچی اوڈکی گی ارکا ایسی سوار وقت یای دیتی دوگین دیتی دونس بجیوں دیتی شیروں اس خوادی کام دیتی خبر قدی من دریس ہوا انہا حکار دیتی آگے اگر اللہ کا سیدا ان شاء اللہ عید بھی ہوا اس کا دور برا قول لله قل ويا الله عالم الجمال دي بيقولوا قيمتك دي جذر دي اصحابك ادم محمد رسول الله دواتي قرادي نموساه سلام ابو القرمين امين كده كده خلاصرا كتبو قريجي تجري ضرور و يعني كده لا لا حصلت قول ويا الله خداي عالم القوه دي جمال دي سباغا لہو گے گا آج والا لہو خاص اللہ لڑا جائے گا آؤ جب دوسروں کو جا رہے اللہ لڑا لہو ٹے گماج والا مبلک نہیں کی آپ صرف دیکھا جاتا آپ سے دلکیری سخلی دل اللہ فلوک لڑا آپ پھر بھی آپ سکھری دل کے جاللہ بجے لڑا بجے آپ صرف سکھری دل کے سکھری دھن کے جاللہ بجے آپ لوک لڑا تو آپ کے لئے اللہ جے اللہ یہ سیب لڑا بھی من دیتاویوش مارے کو اللہ ذرا دور حکم حکم دلہ کیا نئے اب صرف مَا لَهُمْ لِيُؤْمِنُوا وَلِيَأْتُوا وَلَا يُحِبُّ حُبِّي أَحَادِيثُهُمْ إِذْ أَوْحَى إِلَىٰ رَسُولِهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قُلْ لام بدر لام بدھی رام بتی ماں کے بدلو کے بدلو رے بدل ولند جا میل سہادا جا بن بغیر بس لے جا بن سہاد وکی رزی نہ لاتا تر گی اللہ مارا نا کام کر إلا كي يجوانت رأيكي نفاقيد مواحد سراء وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر وصدر نفتر سبت لكنا ذاقل الغام مع الذين جاءت القسر يضحون جبالي ربهم في الغب بالغداف والعشي هر وقت يريدون إرادة كي وجهوا رضا منذيب اورلا تا تو عینا کا وانا لای کر کی انون گتو پوری ذیرا گئے دین دل <سؤال> حیات الدنیا <سؤال> کتے دا الگ ادالو مقصدی پہ دخل ہے حضرت دیتے دنیا داری دنیا بھوادی اورلا سے ممان من جا بچ اقنا قلبوں جگہ پہ کج جا رہا انکری نہ کتاب اور طبہ ہوا و روان کے بکل پاس وانا امر ہو اج کالے پر گوراں انجام دے حنجان برباط وقلوا الحض من ربكم حضار ربكم حضار لواز اب سراجی ادا میں منشاہ جنوبی کی بلونی سیما گراوی و, و, و منشاہ جد بنے کی بھلیا کو انا سدنا من در کر نہ رنگا راگی بچی راگیر بکی بیلیم دی خلق اللہ رضا خدا اقراض و خواہ اگشو غیرو داوو برا خلق راگیر کی اوو این و این استغیسو قدو پریادو کی یو غادو پریادتی منزیب ترجی بیمانن اووو کن مولے ازان دا زیر بچ کرلی وساعت مختفقا آزیر بچ مقام لیے زیر بچ منزل لیے انہا اللذین آمن یقین آن خلق آمن اسلام در اومن اللہ شخیردان یو اللہ لیے جانب اس وارعات آب ای جو اجرمان محنبتا آجر آجر در اجرمی اجرد یا قولا ای غدا طلل <سؤال> قلم کولر جننا به حد جنات عالی گرے تذلی میں تا دیر نہ اپ وہ خل لو نے خالدار بچے جی بیا پڑھی کی منا تا دیر ادا گنگن میں قاعدین در روی وयल وتسونا عواب کو دیو یا بان جامے خضرن سین دن ضروریت نم ولبرا مستقيين تجال دون دييا بديق على اراضي كسبت نعمت جواب شخص جواب اذونات مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا احداهما جنتا من اناد وحضرناهما من وہ جاننا دینا ہوا گھر سورج ہی بنی سلو بھی موسقہ سلو اصول ہو اب ہم اس کا یو شکیے موس کا مستن کے تمام زندگی بشرئی مستحد دی اللہ کا شیر کی مبتلا شیک نہ واپس بھی سو اللہ کا کی بنیاد ہوا ڈارنگی لگ بگی سائی کیا پورے زندگی کی رولا مستحد رضا ہو رنگ, مانے رنگ دی دی اللہ پاک. آو دیم حضر. سو اللہ حقب کو ہرارے اور جادم کی جادم علیہ السلام تک شیتانوں کو لا دلہ اللہ کا تباہ برباد اگر کو ملک میں شری گی اللہ پاک اب ہم فلم نے دیکھے گئے برسلام دھماکیے نے اللہ پاک دھماکیے والا کو کی کیا سال تباہ برباد رو اللہ سروورم چاچیوں کی اللہ موسال کی کوڑی نہ اللہ کا برباد کیا قرآن اپنی نہ مختل <تصال> بجرا ہوئی مسلط آزی تھی قرآن عظیم حالات مستقبین ذکر کی تاغی مسلط آزی لگا کار کی اللہ پاک پاک نہ اول آداب نہ رحمان شرف نے یامت یاب نے کی بسا کدھر نہ اکال اللہ ادرے تو جاب دلہ جی سلام بیان کی رجی ماں بہار جوان پکل <سؤال> اس میں بات بھیر مسرت سیما بیاں نہ کب نولا دا جو کبر نہ پی گا نظر کرنے تو محتاج کی بہار کی اللہ پاکو عزل ثابت ہو ہر کلا جن نہ چڑے دنیا پاک مثال بسان پڑا دنیا ڈیر دنیا جگ دیا بخاری رکھ ملا دیا پتا سمر جمع کرے دنیا اوبال پتا داد سورت لو وزری بیان کا رجلے لی دائے دلے لی مالدار مال لے کر مالدارے مالدار ہو لایا ہو لگے کدی دنیا کسانا سب کو بندے چوڑ اتنی غلام مزدوران میزی برابر کو دنیا اس بھاگ ابانسان کی پورک ہو اوبل رو آگل ماور کو جنت کے کا باغ آپ جن بنگلہ دا دا جنتے جنتے اگر یو باپ جن مرت نا ساخراتی مین گورچا مدیم کٹوی باغ چاہ جنک و جاننا کردو کرن پس نو کرو جانے با میرے پر منا دیکھ بلدی راج تائی نیتن جن ستراشے جلان ولی ولی پتی و کان لو سمر <coughs> <و> <coughs> <سروح> مراجی ہو ہوا جی ملدار یہ باتھی ف کے جنما مال تو برا فلا مال دو بڑا بنو تو اضا باتی میری نتی مشری کو دیدہ نکم ابدا کیا لاکی دا باد ابدا ہمیں سو دا دا اجان دن لائدراتے فرقم تالیبا <سؤال> دنیا کے پال ادار پھر منگ دنیا کے مزید دنیا کی رنگ چار چاہیے بہ مئی بڑے مت میں کامر گرین شرید تا من اس وقعیہ کی مطور سر اومو کا قطع برکر خال اللہ صائدہ و هو یو حالو دانا جیتورتہ چیزی کی اپنیو احباد مواحد شکلی اگا این چیزی کی اپنیو درشن و هو یو حالو اگا پرسا انکار کید انکار کید انکار کید خلقہ کچی سی پیدا کریں من ترابین دخارو یرسانی کو ن جان د سوا کرتے تو بارت می لاکن آنا لا کن والله آنا لاکھ برت جوڑی لیکن, لیکن انا جن تک دور دا, جی دا, دا, دا, دا فلتا شا اللہ کا راہبان میرا سمائی تو پڑے نا باغ سو دن اچپا آدابیا تالا ہونے کے بعد سری سری ادا باغ کے خالی صاف پانی وہی ما ماں ابر باغ ہو رہی لر تو اص بہا اگر دے تو مرونا اللہ سباب برباد بربادی ادب ذکر نہیں اللہ کیا سورج رات کی اللہ نام مجھے نہ دو مان لے مالا لمو سر پی رکھ دیا مانے شریفرا پرندوز ہے اولم تیار باخا من لڑا یہ سور جدید نیو نیل پورے من کچھے بسلا بےدار بسلا بنا لی کر نالکل ولا لکھا ہونا لکھا عالم شدے عالم ہونا کوشد دے بجیدے کی الولا تو لائے لائل حق جو سی اللہ و متصرف دنیا کی اللہ دے اللہ حق خدا در دوا دنیا کے داری اللہ جب خاص دنیا جب بخار دنیا ڈیرا کملا مزہ دنیا دنیا دنیا حالات دنیا زندگی پشان آغا. جا کو ہوگا من نہ ہونا جی تو منگا ہوتا گڑھی پر نہ گیا جسم کے ہس بہا اب گیا ہند زرے زرے دلو ہو گیا کپارا ہشی ہسمکل زمین خوشحال نہ ہوئی کو ات so بلدار وکان اللہ ابھی اللہ المال ول بنون سلحایا سے دنیا دا خنہ مایے دنیا دے دنیا دے دنیا یوں پوشائی آیا ہو شے اور حقیقت کی شے نہیں تے تے دنیا کہانی تے دنیا ما خدا حساب لگا دے پھنے ہاں ال مال والبن دینۃ الحیات الدنیا والباقیاتھا ہا باقی کی دین نیک اعمال خیر ال کرے دی عند رب کا اوڑی عملہ کے باقی باقی, باقی نیک احمال الہار تو بلائی اوتار باقیا گا باقی باقی ان کی نیک احمال خیرون گورج اندرون عملہ داغ ریا والكلة الدنيا الدنيا لقد قادره كماذا إحنا ذلك السلجة غفظ الفرصة لا أعطي فرصة ومتخشي فاضحة والواد الزامن حتى عرصة لا بختم وهذا جديد دنيا أبال فتعبانيه ويوما نطير الجبال يعتى الغراب في قوبة دلاغنا وترى الأوضاء في نبض وہاں گنب گلڈا خلن بلند نبوی ہدن جسوں کو ڈاکول ماپ لو آ رب کا سب لکھ جی تمہارا کھم بلک نہ کما رات سنگتی پیدا کرے جی مونا فورا دے منترا بل دان بل کتاب دو دا گمان کا اللہ نہ جا رہا ہوں بہ مغل کر دو داد موقع دن یو وقت یو وادہ موقع لو یو وقت یا وادا بہ جان کتاب اوب پڑھوڑے کی عمل نانی فتح مجرمینا ویو مجرمان مصرفی نئے یری دن کی مل گئی رام کے بستا تمام احمد بدی کرے گی بیا اور ماں کے ماریادل کتابیات منگلا کا اسمار کری وزی کو بالا وجہ گروک نہ روسو اس سبھی کر دی اخوال یاب کو کاف دہ رن حق بری صورت کی لفظ رفظ مطلب اللہ اوری. بلنی دی شیطان اور بلی کے خر کو یہ دینا یہ سال یہ اور موسار سلا اللہ ذکر کر شیتان کو سیاح شیتان کو منگوے کاگی دار داد کاگی داری ہلائی پلیز منگل کاگی داری پلیز کا نام ہوتا شیتان مینر چین کام کان جان جن کی بات ہوئی شیتا پھران جب پھرانگے نو کانا من الجن اور آنکی آگے وہ صحیح دارا کانا من الجن جیوو دا پیرانو خودیا کانا من الجن جیوو دا پیرانو نفف سخان ربی نقووت دا, دا حکم دا پر رب کانا من الجن جید پیران نبی رکھی اب تب تک شیتا التا اویا دوستان شیتا اولیمان اوہ لاؤ تو پارا دو دوست پارا دسمنا ین بدلا بدلن بدل اور خدائی خود آخر اللہ آخر آخر بدل سوالی نہ بدلا فیر بدیہ زاریمان بدلن بدل خدای تیلی آخر اللہ ابلی دا بدل ل ما جی دی اللہ دی ما خدا شیتان خود ماں جسم کا آسمان تیرا کون محاویان محاوی گمراہ محاوی نگر یاد کا یور چوب وئی نہ واپس بدھ جواب میلاؤ جین کر دوا گم وجری مجرمان ہوتی اولمیہ دیدو کیا بنوں گی انہا ذریعہ مضریفا ہر ولقد صرفنا اللہ بیان کی حادل پرانی پری کتاب من جنہ سے ہر قسم سری ہرچ سم مسلا ہر سم ذریع و کان انسان ادے انسان اکثر شے انسان ادے انسان اکثر شے دیر دشے نا جگڑ و کان کان انسان انسان او او پت جگڑی خران گئی سرکار بخیر نہ رب نو واری الا من درج ان ذا يوم سنۃ الاولی دوتا اگر کرے تے پہانوں او یا ذا يوم یارج دوتا العذاب عذاب قبلا عاملا مخامق لكن سیدوی قال کتا نبی سو میں لے اپڑن لے کرے خدای ہوئی سودا جی دیمان دا رو رو تے صفہ نے جی نے جی سمدیا نایاد آج میم شریف نی نموب شیریل مور شریف إلا مباشرين ومنسرين ويجادل الذين كبروك الباطل ويجادل الذين الجقرقين كافران للباطل ودلير باطل ليدحزوا به الحق ليدحزوا دعض من دروره كافران باطل دلائل راويد إيمان ولو مقابلته دولي مثل ذلك ليدحزوا به الحق کمزوری بری بادل الحق کا حق یو کی کمزورے گی بڑی بادل الحق دلائل بادل راؤنگی راہک کمزور گی آیا تک ابھی کون سوکیوری اسلام دن پارک شیر آگلے آگوں سے من سو کی رایا نشچرے دھیروں کی ممن جاگا پنور بایا دادو پر کے دارے جو قرآن بیان کی و تان قرآن قرآن کی قرآن واؤ قرآن ویاں آزان ہاں مکوڑی کامل کی ماں مت آغا آگا کلامل جالنا منگل اکن تن پر دھیری ہکن آلہ یا بہ دن مان دے اللہ یا گنو کی کلوارے گن کی کنوار ہوا ب کرب ہدایت بل یا کرو کہ دن ابدا نہ ہدایت نوئی بدا کیا پلن یا کرو ابدا طرف ہدایت بھلی نو لو جی مو گلا دے دفنا و چل کا پورا اداکری لما ظلم شرکیوں کو جہلنا گردی مونگ یہ مہلک ہیں محمد لہو کے بھائی بیا مول پکے بھائی خبر بن گورا موسار بیان کی آو کہ کے دا, دا خبر ہے اللہ موسا دے منٹ اور ذرا ذرا همین کی لعنت نہ اللہ کوئی دا نہیں بلشے علیہ السلام شوق کے راجت زمانہ لے علی کے علیہ رزق نوں قوم امام علی کو نہ چکھتے سب اس کا یقین ام سبق ہوئے علیہ السلام سن رہے تھے اندر دے احمان کتاب نو پڑھا لیکن شوق نے علم کروا خدا ہی تو ہے علامہ وحیا رب كل چیز کی جو اے علم زفون اللہ اور سارے عالمین کہ مایہ بواب نے عذاب اور اور دانائی ایک قوم جیسے دو وہ وہ نو تق جائے کہ خزرجی دایا عالم ما کہ جوں دیو جوں کو جوں دیو علم جوں اور اور ترمذی کی وہ حدیث ہے کہ لیکن علم حضر سفر کے دریا گرو ریاؤ جی یا تیر شی بمامن رسوٹی وقت مسبتم پلما بلاکار جدل داتوارا مرکے موسا مجما ریری جمکے رور تٹو دریاب ندیا موت ہوا نئی تو جیتا اگمے تبھیلا کل فل باری بتیا کے سربا سورگ خبر ہو رہی موسم اللہ پڑی تو پڑی سورن کی پکا لوگی کلو کا یعنی راگے منتا ہوتا نہیں بتاؤ آتی راک میت ناسی لکھنک من جی موسا کروے نو گروانگے چڑھے اگ سو مسا رام ہوئی کالا جی مر گری ہوئی نزی ماں کام ہے دو دو سو دا سرم او یہ تخیر پورا اسکڑ میں یہ تخیر پورا داؤ موسا نے تلا میں قالکہ کہ ماہا گجے دے کنا نہ پئی ودا ہوا گجوں کہ منگا کی تلا کی راو جو کہ اللہ اور تعالی نے قولی نہ من عباد الناس من بکے خ... نا نہ ہونا دبل ہو بول گور خاج بولے بھی کہ ولید عزیز ہے کہ جیبرید عزیز ہے جا اللہ نے آلاوہ کول مقتاج کی بہت ہے گوڑا ورکڑا امو وجدابتا من عبادنا آدھئنا ورحمتا گوڑا فرحمتا قولتا مقتاجا لے وعن آمین عندنا دخول صرف علمنا ہو آمون جتا خودنا کئیوان لدن علم ہل ات خبر ہل اتبی ہو, موسا, ہو دادا, دادا دا کی گم تا کیے گم رج دن بات سبئی داد ادلے شیوری ہگو ماتا نلڑا سبرندے لم تو پت پوسان نکرا ان امام دھیرے گری کل اس کے بعد اگر تکلیف مل کے پڑا اتباع خبر منلفل خبر منی, منی. منگ پیغام کر دے منگوا مونگ دلیلے گا اور تکلیف جی دبر منی لَكَ دَنَحْيَانُ وُسُولِّي بُسَرْجَانُ وُسُولِّي هاو ري لإمام عبد الحليفة قصول مثلاً فيه ومثلاً دوى حديث الاخير دي تريح حديث الاخير دي من لفعه حديث عملتو كداغير دائد قرآن تريد كداغير حديث دائد قرآن تريد تنجد زبادست خبر الله هاو ري إمام أحمد شبه من لفعه حديث عملتو كداغير وعطي امام شاید جانی غلط کی جان ہوئی جانی مر جا تو یہ ہر قوی ہر مقبول کو منصوبی ہر مذاق مجروبیلی خلاف کہتا سرا کوئی اگین کہتا اور افغان جاغو اس وقت نہلاف اور امام احمد اور قدر امام مالک سے اسود بھیج اورات بکے جیسے جن کرتے ہیں تا جان دیکھو ہوسانوں سچھی دانہ ہویا معلوم ہے تلویزیڈن ہاں وی تموں کی خبر ہمارے جو کولا تقلید کرے دینگر کرے خود امام و انفا کو کناں اگے دلائے تو تا ذری اتہ تقلید شخصی دی اوزاد بلند کے دی اوزاد بلند یا زندے ترانے جوڑتے ظالما ہاں اوری تھا ادا تقلید خوند دے تب یاد نہ ہی جاو نمنی را. تو جداد موسا نے روانہ کالا کالا موسا ربت روح نکلا تھا مم تردو گمر دو لگے پیڑ لڑانا تھا سفائی کر رہے اور سر تاریخ پوری بول رہے پور یہ جی کو صرف رد نہ آگو آگا ہاں گردی ختم شیرا استادی کا گردی یا نہیں آئے گا قالا خضر علیہ السلام علم اپرول مانویلی انکتر لنسا سبیہ شہیتا خضر علی محید ما تر صبراندو صبر قالا موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذ دی مامن سا بھی ما باغی نسید جمائی کردی اے خضر علیہ السلام مالدہ خبری رشیو و تو رحیقنی امر سو ماتا من امری رمالکات اسران سختی ما تر سختی مکو جو با خبر چڑی جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجی کے کیا تھا ربیعت طیبہ میں دو مسلمان ایک اور اسلام کے غلط غلط کبھی غلط کا رد کے جواب مستان جیسے شیخ نے کار کو دے رت کے تو کا پوچھ ورے جاتا تھی ہاں کنٹرولہ تم کو بڑے ردی ور تم وانا بیجے دی مکو تو پوچھ وہ کہتا کار تکے تار زہریلی شیر نش کے متثی دللا زہریلی شیریں منقذات کا عمل پیغمبر صحابہ <تصفح> مفر کی لسم جیل ابھی کی اللہ خزلن اور آگا چڑے جو کم خزر و جلے آو آوری مقصود کی آو آور خزر خزر و و آو جان ہوتا رس سلامچ کرم سر موسار کا موسم آپ کی حاضر غلام علیہ علیہ دا دا کی جی یا غلام نبی نے سلام کو حاضر غلامی اور نبی نے سلام حاضر غلام دارنگی گراضی تاریخ بخاریا کی غلام یا غلام عبد الملک نبی نے سلام کو یا غلام اور ابن عبد المطلق اگر باجر کرے یا تصرف کرے وہ وہی وہ دانتی وہ رکے قتل نفس ادلے اوپر سے فرار ہوئی اپ اپ کا دل کا نفس دعویہ رکلیتن جہری نفس اور وہ رکے جس کو لوگوں قال نظر رسول ابا نی دادا ریلو کا ختملقہ ساتھ وبرد یدلہی اللہ سننا زمائے طرف نہ حضران حضرتان دامہ نیجا سکول کی سے تزمائے طرف نہ حضرتان فانطلقہ دعا روان کی حقہ اضاءہ سیا حقہ کی جراز لدا دعا احلقہ یقینی حقیقی طرح اصدہ ہمہا اصدہ ہمہا راضہ وصرم اس سرے جلام طرح مر گرے فاغت تعریف حتى اذا جاء يا جرا بولا قال اخريابين اغتريوا علوا لك عزت امان فقالت للودايوكو ديوارو دولت دي احلاق دولتريالونا من سرور کے اوکے سے نك ابو من المسجاد جن بدی کرا کام خدی بہا کام جئی کا جی بجے اور اتراق کرے اور کتاب اور نظاہر عالی کے سوال والے عزت تل روک مولہ تلو گواؤ آؤ کو منگیری کی کلبی مکرو مکروت مڑ مگر مرانی یعنی مرجے آؤ کر بال تو آم ری آؤ بال کے دیا پت راجی دیکھ لکڑ دے نت سا دوسرے مپوڑے مپوی کے مپوری تو مینم کچھ مینم جدوڑا گئی یہ مگر پت سے آؤ تو ڈوڑے گئی اگے دان ہوئی مکرو ہوئی ہرانا وہ کہا گے اپنے بن پیوں کا خبر برا گمسا کر فتا دیر دا اگے لندن دجے جتاکا اپنا را علی باوی منکبرنو خدا کا جما دا بیریوان کردا ما کرے وجلی ما دا جیوا کو لے ولی دانیہ الک بیان کتو کرو ام متزبینۃ حدد نیرے فکان ادوا یمسا جینا یعملون فی البعد کارنے تو دریا کی ہمت رکھو دا ما نانبا بہا جتا نو رابطوں یا منگا مر بت نقصان غلام آگاہ چڑے غلام ابو پلا روای مومیدی بہت موت ہومر پلار موت تو پارکی و کمنگا ارب نہ کہ بدل کو منگا دیت لارا کہ کی بدل کیلئی دوارڈا رفو غمارب دکو خیرر غرمینو دفیا لگنا زکاہتن پا پاکے و حق رفو غمارنیزیب مینبانے کی دیمی زکا ہوا ہے وہ امال جدا سرسد دی دیوار باکانا کے دی غلامینی اوڈا پاکنج آغدوہم یتیمانانوں غلامانوں گرل لگوہم کی دیو غلامینی وڑی یعنی شریمدی نہ الكدامه ستكدا كار کرو کہیں جو لا بیرے نقصان ایک لا کے یعنی آل رب, رب, رب, رب, رب اللہ کی نسبت جان سکی بدریج کی, کی دعو تا گئی بدرین کی یا سب لے سکی و جدال نور د صر آئے نسبت کی نسب کی نقصان ہوگے گا ابھی بھی ارد رب مکام رب کا ارادہ ہوگا اولا سدا دریا میں دارتی کورا شو اگا مزیون ہو لکی اگا زد روپای وادتی روان شو جنن نکال اپنی وزا دارتی روان شو کلان مختی بیرائی یا اوش سلید زانگنی دی بیرائی مادیگر شو ناوست شو جو خیالو کر چی خفا دی جس ریا غیر نزامن کرو آو روپای دی او آغا تیر پدی روانی امر آزل دریا پوری غایزا دی ایک دم اور لڑکی کے لڑکے پریاپت ہوا طرح پورے او ہو. آو کے ہو کو. سے دا لگ جی کو دار دے رکھ وما جیت ادا کار مان دے ہوئی ما فقات دا کار مان دے کرے ہن امی بخش ونجیا کدی ہن ای نی روان کرے دا کلے می وچ لے دے کدی وا تو ولے دے دا ما فقریاد دے کرے ذالک تا یمتا یعنی ذالک تا مالم تصفی علی دا انجام جان ز اگی دے جتا تا کتنہ با من میں صبر اند وخذروا ما فعلوا عن عاملين خذر يخجع نور وموسى ده علم ده خذر نور موسى ده علم نور ده خذر يخذر عالمي سلونا مواقع ده, ده, ده. ده زلقرنين ويسألونك تخوص بكي خلفتان عن زلقرنين وبارد زلقرنين راقت انکن امنگ تھا آنا وقر امنگ تھا ما جو انسان یا دا جی ما جو کون ضروری دا دا تبلیغ وترو تبدیل وتر زمیندار ہر شرکڑ نے بیاداد نفعت با روانسو دل قرنين <تصفيق> تباباً سرد سامان اغا سامان واضح او روانسو حتى اذا بلن مغرب الشمس كده او ردد اغا جيرو في وطود نوارسا موجدها جن دانوار صغربو كده پناك دو فيحرين باغت جنو حميعتين گرمي ووجدها بيائمون عندها بيسر قوماً يوقوم دل قرنين روانسو دل قرنين بكري بياننا كي حتى دل مغرب آوئی. یعنی آگے تھامان کے بیان کا, کا یا بد تو نہ یا توحید امام منظلم اما من منظلم من عذاب اللہ حکمہ و اما من اذن قرنيه يغتو امر شيمان دعوا الجمابهان عن الصالحان او بيان التوحيد يغني بل وحده الجزاء الحسنى دوى بدر الجنه سوق التوحيد من الجنات تبغي و سنقول له اقامه ابوه جی یہ وقتنا ناقلم مور تقریف بھی نہیں سمہ عطبہ بہرہوان شہر زلقرنین سببان سرد سامان حت دائزہ بلغہ جورہ دے مجھا شم اگر جید خطو دنورتا یعنی اگر تنیز دیجی تو تو عبادی خط میدلہ دائزہ دنورتے دانت دنور خطو دے دانت دنور خطو دے سلا آوری و جدہا بیایمون دانور خطلو و جدہا دان ور لم نو بر بنڈو وہ دنیا در کی طرح انسان بر رو نبیا سے جی بنے دچا کے شرانتا انسان دنیا نجعل من دونیا دارنگ خبر دا. گزار کابر گیلا واتا یا روان کا مین سب سر دبل سامان ہاتھ پی نتی نا گز ہوتا حکومت اللہ دور کرنے یعنی مغرب مشرق جنوب سب پور طرح قربانی اللہ سے وشیز بیاں بیا نے خبر نہ پی داؤ یہ ترجمان آپ کیا طرف ترجمان پی گی پور گو پی گی آگے پانگے بادشاہ جان یا محتاج محتاج مال یا اتفاق سے بن جان سلام سن تو اور دن دن دن دی دیر دن دن دن دی جاپان خلق دی در جا او در دی دی دن دی دی در او مگر اور ادھر یوگا کو بھی سورج اندیا اللہ کی راضی. موجود. اللہ کا سورج اندیا کے آخر اور یعنی بہت بہ میلو نا بہار گن بھائی چروجی پہل نہ جال بڑھ نہ جالو لے سا پارجن سمال مارجمتوں کالہ بلےا ڈرنا زموں کے سبنگ کی داخل کالا دکھ ماں مکنی کی ردی خیر میں ماں مکنی کے داقت مارت کی ربی زمارا جی جی خدا جما کرنے آگے کی قدرات رات کرے بہ آئی اجل دو گردوں بے رنگ کمیاں دار تو ہوں بولند یا ماجود کی ردمند جو حائل یوں دیوال آ تو ماتا مغر الحدی اگر قرہ زنا اگر حتا اذا تا حتا کی یہ زبر ابھر جو بے نسل رہتے نہیں بنیاں جا لو وندو کو کو الگ بنائے گے رہی کو کے ہوتا کو حتى اذا جعلہو جوئے گردہو دکھا غرب دکھا بند نارا پشاندہو تک سوچو نقالہ برخمینے آتو نیراوے او پرید جوارم علی پریغرمانی کتر ستران گوپر رامبان اگراؤلے جوارم پی نمہمت ستواہو کان بن لری دل قدا یادو معلوم حیر روحو شراؤاوی پریغرمانی ومہمت ستواہو طاقت بن لری دی برجلہ نقابن جسری نو پکشے کو لے کے نیو پرائو دی دیج آوے حالا ورکریاں تو ها دار رحمت المربی نیک بندہ کی کارو کی دادا فرائے فضلوں انہیں داد نہ ترا کرو ابھی نے جو ورزم تو نہ کوئی ممد کے ذریعہ آو من کاذل خلق آو لوکی نے ومی چوڑے ور اپنے اس اپنے نا کاروں کو مت صبر داو گزا لیمہ اور یہ بچ کر اس بچے دانتا ہوگا یا حقا میں بچ اللہ کا ہوگا کہ اللہ تعالی کہتا ہے یہ رحمتوں میں رب بھی واذا جاوا ذربی دل جلالا واذ ذل سما درجام جانو عقوبات سے یہ طرح تک کا اتکے دو ورنا وعد ربی حقا کیا نما خدا کی توے اگر گئی اور الله اکر بدل اللہ ہی منگا باون یاؤں بھگی لان جانگل سے راہ یوگل طول حرکنا جہان یو میل کا وَعَرَضْنَا جَحَنَّمَا يَوْمَ اِذِنِ لِلْقَابِرِينَ عَرْبَى کافر توجہنم نزیقم ظاہر برتم جدا تا حسوح فضا واقعی دا شوق دیوے اللہینا دا کافر آغا جی کانت دو آئیونو در ہی جی پر پردو کہ ہنسی دی دید دی قرآن دنیا کی دو بجیسر بو قرآن تنکتر اوہ کانو اولا یا سفیحونا طاقت نظر زمان بغب قلوب قرآن کو ہر طرح چہانے آو آو سے کہی اب آدی نبھر کا گراندا دی اب آدی نبھر خیال کے کاغیر اللہ پر کوئی دلی مکانگار کیے احباز ارے گراجی اے بہ ام سالو کو میند نیل آگاہل میندوریلا اے باد ن احباز احباب احباز ہم سالو کوم بندیاں بندے عیسیٰ اللہ خبر کم تھا عمل اب درینا باغی کامل کئی ادے کرم کے حال سنو نہ خبر کون تھا سو پھر اب درینا باغات برباد آداب مرود پڑا اللہ اور اخلاقی آخر عمل نہ ہوئی اولا کر لدی نہ برباد کو ملنا دوں پلان ہو کی ہوں آجی لو مر قیامت وزنا قیامت نہیں یہ بخاری حجیب سے رجیم کیا آسمین مصبیت آدھا قیامت برایشی لیکن داغت دا طول با فماشی دو وزر مدازنے داغت او پیوڑی او غٹش برایشی مصبیت آدھا دور کی ہی داغت طول بلو ومیزان تلو کی با کہ دو ماشی دو وزر مدازنے واشی مدازنے ابدا خلقی زمان ان لڑ نام منگا کر جندوش ہوا آ جنکی جنت فردوش سے علم لاسے جی آلندے نہ جواب حاصل اللہ جہانی انسان کی تکلا اچر سلام موسا, موسا خدا دے بوکری کوئی بوکری کے سر دریا کوئی کجیسے اِن ہزار کرا رہا برالونا نوگل کی بہرو سب لن پدا مسنی تلی ماں معلومات لڑا دکھ اد خدائی معلومات دو سورت لوکمان کی آیات. اللہ, اللہ آل تک آیات سے دے. دے ای دے. آیات سے وهو وشتم وشتم آیا ولو أنما بالعودة نرشجردنا قلام كفجزماكي سمر بوني دي, دي دا قلن منشي اول بحر وطول ومدو دا تمندر درياض تشيشي نمبالي رسو دا تمندر سبق وحرين او اول درياضون تمندر نوشي يو دا تمندر اول نوشي ما نفدت فتم بنشي کلمات الله اغم معلومات دخلائي خدا علم دل کی وہ خدای خدائی مال ہوماس نکتنی گی تو خدائی شفاس نکتنی گی ہزار کی خدائی انا رکھو دسولی انما انا یہ شروع ہوا ان یقینی مانا کی اور نما نشر جس بشرین اور نما نب شروع یقینی نماز نما یمی ان بشرون انسان ماں مثر کو مستا مندی سنگت کا تو پلارا مور جی سنگت مور پہ امر کے رو یا روح اب مختارجے پراگ خری ری رو پلار مور تو مختارج مصرو کو من تو گئیے محمد علیہ السلام اللہ بہت اللہ <سؤال> یتینی یزو کی امید کے لیے ملاقات کے کوا سرگی نور حرام خدائی جانا گاڑی مستا جیسے گی نار جواب تو اور خطہ کا دور مخنے کی کر وہ کی چاہتا اور یہ نہ نہور بدی الاول والآخر الاول خداو مخلق نو اول اخر اللہ بھی مغرب بنے ہاں یہ روانا ضرور ولا یشرکو اتحاد کے عبادت ربه کی عبادت تک گزر کی احسان ولا یشرکو پیصدر بعباده ربه فعبادته بدني ماجي قولي قلبي لساني كي احد صور لقيسه نير ن لما باه و لي استوجب نكي قران خدا ادي ودا بابا هي سداجا باهي سداجا جاتان هي سداجا اليك اور كان وانت كان باو ينمني و كان خويا ما نوبو جو او ياو دي تو خدائی خدائی خود